الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والقران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی الكريم الظعوف الرحیم اللہ منفذ قلوبنا بالقرآن مزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن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 زی محجوری برامت چان عالم تراحم یا ربی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمینی زی محرومہ چرا فارغ نشینی برمارو احساس بلت یمانی کے روح تست صبح زندکانی عدیم تائف نالین پاکن شراک رشتہ جانہائے ماکن جے باشد کرکنی سوہن نگاہے ہمیشہ گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزار جبریل اندر وشک بہر حق سوئے غریبان یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّا نِی فِي بَحْرِ غَمِ مُغْرَقُوا خز ساہ لنا لنا کالبشم کما خدا بزرگ تو قصہ مختص تمام ثنا تعریف و توصیف ال اللہ جلّ مجلکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع اماں رسول محتشم نبی مقرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب عماں فخر ارب و اجم والیے کون مکان سیاح سیے دے انجا سر ورے لالا رخان نی رے تابا سر مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تماہ دوراں خیرے زورا جمالہ جلوہ صبح اذل نور سات لم جذل بائے سی تقوی نی آلم فخر آدم آلم نیّر بتحا راستار ما اوہا شاہد ما تبا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صنڈم راہ و کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زبی احتشام ذی وقاف مختلف معزز سامع خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں ایک مخلوق ایسی جس کو عقل و شعور کی دولت عطا کی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی دوسری مخلوق جس کو شہوات دی گئی لیکن چراغے عقل و شعور سے بہرآباد نہیں کیا گیا تیسری مخلوق ایسی ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات کی آسمائش میں بھی جکڑا گیا ہے جس مخلوق کو عقل و شعور عطا کیے گئے شہوات نہیں دی گئیں وہ فرشتے ہیں جس مخلوق کو شہوات دی گئیں اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا وہ چوپائے ہیں بہائم ہیں اشراط الارض ہیں پرندے ہیں اور جس مخلوق کو عقل و شعور کی دولت بھی دی گئی اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا وہ حضرت انسان ہے عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا اور اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈال دیا گیا اس کی فطرت میں نور بھی رکھ دیا گیا اور برائی کی طرف رجحان بھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہے اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اپنے رب کا فرمند بردار بندہ بنتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کے کہر و غصب کا سبب ہے چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزٹ نہ ہو تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کی حضور حاضر ہو جائے عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معافر مان دیتا جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں نیکمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے حتیٰ کہ پانچ گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ پانچ گناہ لکھ لیتا ہے پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے او سودا کرنے وہ کہتا ہے کیا سودا تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو دس نیکیاں میں نے لکھنی ہیں میں دس نہیں لکھتا پانچ لکھتا ہوں تو پانچ گناہ مٹا دے تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ پانچ گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ پانچ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرمانہ رہتا ہے کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں جس طرح کے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں تو حضو فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں تو اس نے کہا ہاں زیادہ ہیں کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں کہا ہاں زیادہ ہیں پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں اس نے کہا نہیں تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ارشاد فرمایا توبہ اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو کون سی توبہ توبہ نسوحا اب توبہ نصوحا کیا ہے مفسرین کے اس پر بائیس تیئیس اقوال موجود ہیں لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان حضور صالتِ ماپ صلی ہو علیہ وَََََََََََ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرض کی مت توبہ النسوح حضور توبہ النسوح کیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اشاد فرمايا دم البد الظمب اللہ زی اساب فیا تاضر و الا اللہ تعالیٰ سم لا ود کما لا ودر ہے فرمایا کہ توبۂ نسو یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبہ النسو کے مقام پہ فائز المرام ہے حضرت ردی اللہ تعالی ان تشریف فرما تھے کہ ایک آرابی آیا اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہ انی آستوں کا وہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں حضرت المرتضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کرو عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے فرمایا ہاں زبان سے استغفار استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں من کمل لا من کل مستح بے رب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں اور استفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استفار کیا جا رہا ہے فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مسمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو تو حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر جھوٹوں والی توبہ نہ کر اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے حضرت نے فرمایا سچوں کی توبہ کی چھ شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت تو توبہ, تے توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضاء کر توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا اور نمازیں روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضاء کریں تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کریں چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کریں پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گنا کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کاروں سے رگڑا دے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے کہا اگر یہ چھ شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے تیری توبہ سچی نہیں ہے تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا کتب سہا میں موجود ہے بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جس نے نندانوے قتل کیے تھے اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا اس کو جا کے کہا میں ننانوے اشخاص کا قاتل ہوں اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا تو اس نے کہا نہیں نہیں اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خشک ظاہر تھا علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا اس نے کہا نانا معافی نہیں, نہیں ہے تو پھر میں کیا اور سو کیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور حدیث میں آتا ہے سو کی تعداد پوری ہو گئی لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی تڑپ تھی وہ بدستور موجود تھی وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی پھر کسی کے پاس گیا مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کوئی راستہ بتاؤ کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر اللہ تیرے گناہوں کو ماپ فرما دے جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمت برستی اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا مجھے ترس آیا میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے گزر رہا ہے مجھے تلس آیا اس پر میں نے اس کا منہ دھو دیا پھر میں چلا گیا تحجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مسلح پہ کڑا. میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مسلح پہ دیکھ رہا ہوں کہا میرے بندے تو نے منہ دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساکت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالہ ہو جاتا ہے تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے تو وہ بندہ جس نے ننانوے اشخاص کا قتل کیا تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے موت آ گئی جنت کے فرشتے بھی آ گئے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے شو اشخاص کا قاتل ہے ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح اسی جین میں لے جائیں گے جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں اور اگر پیچھے زیادہ ہے زیادہ فاصلہ کرایا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا پیچھے سے پھیل جا اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا دی اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا موت آئی روح قبض ہونے لگی تو گرا تو اس کو اتنا اشتیاد تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گسیٹ کے آگے کرتا رہا اور وہ ایک بالش اپنے سینے سے اپنے آپ کو گسیٹ کے اس نے آگے کیا اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا تو اللہ تعالیٰ شاہو نے اس کی فرما دی تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو وہ بخش دیتا ہے کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا بمئی إِلَّا اللہ کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی پہ جائیں ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو اس نے کہا آ جاؤ لیکن جب عرفات میں پہنچے بوڑھے نے آواز لگائی لبئی کلّ ہوما لبئی آگے سے آواز آئی لا لبئی تیری کوئی حاضری قبول کو نہیں تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبئی کلّا ہوما جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے کہا آج سے نہیں سن رہا ستر سال سے سن رہا ستر سال ہو گئے آتے میں کہتا ہوں لبئی جواب آتا ہے لا لبئی تو کہا بابا ستر سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو کہا جوان کس در پہ نہ آؤں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا اور تو کوئی چوکٹ ہے ہی نہیں یہی تو در ہے تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہا دینی پچھلی ستر حاضریاں بھی قبول بھول اور آج کی حاضری بھی قبول تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شال فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مقصد کرنے والا نہیں اللہ اکبر آؤ تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں لائے کسے کوئی راہ ربے, منزل ہی نہیں کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو سی اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح وہ تو چاہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں اس کے اونٹ پاری اس کا توشا ہے اور اس کا پانی اونٹ پا ہے راستے میں ایک شجرے سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے اونٹ موجود نہیں ہے سہراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے وہ دائیں بائیں دونڈتا ہے تلاش کرتا ہے لیکن اونٹ نظر نہیں آتا وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ راتا ہے موت کے انتظار میں کہ اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے اللہ آنتا ابدی وہ آنا رب کا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب الٹ گیا نا خوشی اتنی ہو گئی ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان ظر آئے تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بازگار تو اس نے اس قدر خوشی اور مسررت کے عالم کے اندر کہا اللہم آنت عبدی اے اللہ تو میرا بندہ و آنا ربوکا اور میں تیرا رب یہ اس کی خوشی کا اندازہ شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا فرمایا صحابہ بتاؤ کو کتنی خوشی ہوئی حرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں آؤ ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں بجلی چوری کرتا پکڑا گیا اب ہے یا اللہ میری توبہ یہ توبہ نہیں ہے یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے بس یہ توبہ نہیں ہے اور حضرت زنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں یہ توبہ بھی محمود ہے لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرماتے ایک حبشی آیا اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا فرمایا ہاں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا اس نے چیخ ماری اور مر گیا تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چار گواہیاں پیدا ہو جاتی جب کوئی بھی گنا کرتا ہے تو چار اس کے گواہ بن جاتے ہیں ایک تو زمین جس زمین پہ وہ گناہ کرتے یوم تو حدث و اخبار اللہ قرآن مجید میں شاید فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی اللہ اکبر یوم اس دن سارے راز پھول دیے جائیں گے ہر شہر تشت ہو جائے ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے کرامن کا لامونہ ما علوم جو تم کرتے ہو مؤزل فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں ان کی بھی گواہی بن جاتی تیسرا واحض النشرت وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں اور چوتھا اللہ اکبر آزائے بدنی الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ کہا اس دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی ہاتھ بولیں گے انسان کے اعضاء بدنی بولیں گے تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء تو جب گناہ کیا تو چار گواہ بن گئے۔ زمین اعضاء بدنیان فرشتے اور وہ صحیف جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جو رہا ہوں شاہد المن اللہ اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر آزابی بھول جاتے ہیں فرشتے بھی بھول جاتے ہیں نامۂ اعمال بھی بھول جاتا ہے حتی کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے اور بعض نے کہا کہ نہیں ان کو یاد رکھے کیونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا ستر سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ شا بتائب اللہ تعالیٰ جو, جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں اور بڑھاپے میں گناہوں پر اسرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالی کا مبغوث کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب آؤ اس کے در پہ آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضور نے اشار فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اللہ کے حضور جڑ گڑاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو دو قطرے ایسے ہیں جو رائگاں نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے اور حدیث میں آتا ہے گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے جس کو اللہ کے خوف نے رولا دیا لا خیر اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت ادا کر دے اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا اللہ اس کو قیامت کے جلد بخش دے گا اس کی مغفت فرما دے گا تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے پرانے دور میں. ان کی طبیعت کے اندر سخا کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور آدھا فقر خدمت خلق اور سخاوت ہے جس کی طبیعت کے اندر سخا نہیں ہے جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ وسط نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا تو وہ جو بھی مہمان آتے ان کو لٹاتے ان کو کھانا کھلاتے حتیٰ کہ قرض اٹھا کر ان کو کھلا دیتے جب ان کا وقت آ کر آ گیا تو بڑے لوگوں کا قرض دینا تھا انہوں نے سمجھا بابا جی تو جا رہے بعد میں قرض کون دے گا تقاضا کرنے کے لیے آ بیٹھے بابا جی کا آخری وقت ہے وہ قرض مانگ رہے بابا جی کو یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھالی کے اندر کچھ چیز رکھ کے بیچ رہا تھا آواز دی اور گزرنے لگا خادم کو کہا کہ بچے کو بلاؤ بلایا کہا بیٹا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو بچے نے تو شکریہ ادا کیا کہ میں سارے دن میں یہ سامان بیچنا تھا میرا فورن بک گیا اس نے سارا سامان کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ گیا دو چار پانچ منٹ گزرے تو اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے کہا بیٹھ جو جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی ملیں گے یہ بھی سارے قرض ہیں بچے نے رونا شروع کر دیا بچہ رویا رحمت عزدی کو جوش آ گیا کوئی بندہ سہلی لے کر اشرفیوں کی بزرگوں کے پاس نذرانہ لیے حاضر ہوا انہوں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا بچے کو بھی دے دیا تو وہ جو لوگ تقاضا کرنے آئے تھے انہوں نے کہا ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے اور یہ بچہ فوراً آیا اور لے کے چلا گیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے تم میں سے پہلے کوئی رونے والا نہیں یہ رونے والا آیا اس کے صدقے سے باقیوں کا بھی کام بن گیا تو جب بندہ اس کے حزور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو اس کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے آنسو کا صدقہ آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ بندے کے گناہوں کو پہلے لیتا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بسرا کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس نے کہا اما تست تجھے حیا نہیں آتی مجھے دیکھے جا رہے کہتے ہیں، میں نے کہا ممن کس سے حیا کرو تو اس عورت نے کہا لمو خائے نہ تلو نے اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اس سے حیا کرو کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود نہیں ہو کون سے چیز پسند آئی تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث ایک کشش ہے اس نے کہا تم رکو شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے میں وہاں رکا وہ اپنے گھر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد خادما تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف کی دو میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار ہونے لگا میں نے کہا اے حسن بسری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے اتنا خوف اس کے سینے کے اندر کہتے ہیں میں داڑی کو پکڑ کے زاروں کے تار اور گھر چلا گیا ساری رات میں نے توبہ میں گزاری جب صبح کا سپیدہ تلو ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دیں اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں اللہ سے تو معافی ملگی کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ لکھل گا تھا میں پھر بڑا پریشان ہوا واپس آیا سارا دل مشکل میں گزارا رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی میں نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کرو تو اس نے کہا ایزا خلوتا فس کر میں تجھے وسیعت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو وائزاس بہتا و ام سہتا فستا فراہ و تب علی اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدہ بنے تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں میں بچوں کی شادیاں کر لوں بس پھر فراغت ہو جائے گی بچے کاروبار سنبھال لیں گے پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے اور ایسے بات کر رہا ہے جس کا سب کچھ اس کے قبضے میں ہو تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بد اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر کیا تھا کہ جس کو طولے عمل نے برباد کر دیا اس کی نیکیوں کی وجہ سے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں میں نو سو سال گنا کر لیتا ہوں اور ایک سو سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہوں گا نو سو سال گنا کرتا رہا ایک سو سال جب باقی رہا خیال آیا پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے میں 90 سال مزید گنا کر لیتا ہوں دس سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا دس سال رہ گئے پھر خیال آیا نو سال گنا کر لیتا ہوں ایک سال قبل توبہ کر لوں گا جب ایک سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا بارہ ماہ ہوتے ہیں سال کے میں گیارہ ماہ تک گنا کر لیتا ہوں ایک ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا پھر ایک ماہ بھی گزرا ہفتے تک بات پہنچی حتیٰ کہ ایک دن رہ گیا اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلان فلان گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کروں ایسی لط پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کروں اور یہ گناہ کروں پھر توبہ کروں گا اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو طول عمل لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو شیطان کو جتنی مہلت دو گے جتنی بیماری گھر کر جائے گی اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے گناہ مٹ جاتا ہے اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ یہ لوں پھر توبہ کروں گا تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے دل شفاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی مومن تو جب گنا کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گئے ابھی گر جائے گا اور مجھے پچل دے گا اور منافق یہ سمجھتا ہے گنا کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکی بیٹھی تھی ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا وہ مکی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گنا کرتا ہے زندگی گناہوں سے جچڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توحفی کے توبہ نہیں ملتی صاحب زندگی بیت رہی ہے ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں رمضان کا موسم ہے جمعت المبارک کا یوم سعید ہے سہانی گھڑیاں ہیں امٹ ہوئی رحمتوں کی برسات ہے فرمایا حدیث میں کہ ایک سات جمع المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا فر اللہ عظیم اللہ اللہ و اطوب کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ سارے معاف کر رہے مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے آج اور میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اسیا سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا تو نے بھی مگر دل آزل ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں انسان کا بے رب کل کریم انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا اللہ سے خالہ کا کا فصم کا بک جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے تخلیق کیا تجھے حسن اور جوانی دی تیرے آزاد کو توازن اور اعتدال دیا ذرا دیکھ تو صحیح ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ تیرے ہاتھ پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا تیرے ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا تو, تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچہ تیری گندگی سے رتھڑ جاتا تھا ماں صاف کرتی تھی اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تو منسٹر ہے آج تو مولوی ہے آج تو مفتی ہے آج تیرے نام کی دوحائی ہے آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے آج تو عہدہ استدارت پہ فائز المرام ہے آج تو ناظم ہے آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے پھر دوبارہ ہو وہی حالت ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا چار پائی سے لگ گیا فالج ہو گیا گھر والوں نے چار دن تو بڑی خدمت کی آ انہوں نے بھی کام پہ جانا پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے کتنی دیر خدمت ہوگی اب سارے تنگ آ گئے آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو تو کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا چار پائی پہ لگ گیا بولو برازر مصیبت بن گئی گھر والے بھی تنگ تجھے اندر سے نکال کر برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں جراثیم پھیلتے ہیں اب تجھے باہر رکھ دیا گیا تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکا ڈاکٹر زہر کا ٹیكہ بھی لگائے بتا تجھے موت نہ آئے تو تو کیا کرے ہم نے تجھے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان فاكب بارہ ہوں اگلی كہانی بھی سن کتا بھی تو مرا تھا گسیٹ كے روڑی پہ نہیں ڈال دی بكری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دی اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا لیکن ہم نے کہا نہی, نہیں یہ میرا شہکار ہے اس کو غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لو صفائی ستھرائی خوب ہو جائے چٹے لباس کا کفن دو سند سند پہ خوشبو ملو اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دلہا بنا تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہی ساری بستی امڑی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے پھر تیری چار پائی اٹھی چار بندوں نے اٹھایا بدل بدل کے چلتے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لو پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اعزاز اور تجھے آگے رکھا انسان ذرا غور تو کر کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا رحمت کی باہیں کھلی گئی وہ بلا رہے تجھ کو آجا پلٹ کے آجا آنا تو ہے کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے منہ آجا اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا انسان کا بے رب کل کریم صاحب جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے جو جوان ہے وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے۔ وہ کی فضیلت زیادہ ہے لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش آل سے کھڑی روپیاں کشمیر نے کہ ہڈیاں کم کمبن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باس نہ آیا جیو برت تلیرا اے انسان کدھر بھٹک رہا ہے مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی ہیں کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والوں کو بھی یوں بلایا جاتا ہے لیکن کہتا ہے تو ہوئی اللہ آجاؤ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی مغرب سے سوج تلو نہیں ہوا میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا نامہ یا مال سے بھی مٹا دوں گا جو زمین گوا بنی ہے وہ بھی گواہ ہی دینا بھول جائے گی تیرے آزا بھی بھول جائیں گے گنا تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان چار گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا وجود نہیں ہوگا آ تو سئی جھولی پھیلا تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائے کسے کوئی رہ منزل ہی نہیں آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی رحمتوں کا دروازہ وہ ہے اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ کا اگر تم گنا کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤ آسان راستہ کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ آو اور یہاں آ کے معافی مانگو پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے تم تو معافی مانگنے آئے تھے لاواجید اللہ توبہ و رحیمہ توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے نبی کو ساتھ لے آئے ہو میں رحمت بھی فرماتا ہوں اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں बरसती ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ قطب الاح حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ امام عطا بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پہ بیٹھا تھا ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب گئی اور کریم نے فرمایا کم یا آتا بھی آتا بھی اٹھو اور اس آرابی کو تلاش کرو اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روزے پہ آیا اور حضور کے مبارک روزہ کی مٹی کو تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں یہ حضور کے انتقال سے تین دن کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو فنودیا من القبر انه قد غفر لك صاب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرہ سے आवाज आई جاتے گناہوں کو maaf گیا مجرم ہو تو منہ اشکو سے دھوتے چلے آؤ آؤ درے تب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذہور ہے بخش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ